القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال جل وعلا في مقام آخر من يطيع الرسول فقد أتاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم خطيبا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك دئيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيدون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فقالت الله علا في مقام اخر <تصفيق> گزشتہ جمہ ایک بات یہ سمجھائی گئی تھی کہ کسی بھی آدمی کے صحیح ممن ہونے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتات کرے جو حکم ص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو اور صرف یہی نہیں کہ وہ اس حکم پر عمل کر رہا ہو بلکہ اس حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر خوشی فخر اطمینان اور سکون ہو ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو کوئی مان لے لیکن اس کے دل میں تنگی ہو دل میں گھٹن ہو کوئی حرج محسوس کر رہا ہو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ اسلام کے احکامات پہ عمل کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے اور مانے بھی ایسے کہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے فخر ہو اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل نہیں کرتے انہیں اپنے سے وہ کم تر جانے اس خاص مسئلے کے بارے میں مثال کے طور پہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اب مسجد میں جانا نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فریضہ ہے یہ نماز پڑھنا ضروری ہے اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھے تو دل کی خوشی کے ساتھ نہیں بلکہ مجبور ہو کے نماز پڑھے تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ صفت بیان کی ہے وہ ادا کام ولا کار یونا نا سوالا اللہ اللہ کلیلہ کہ منافق نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں آتے اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھے اور نماز انتہائی مختصر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اللہ الا تلیلہ نمازوں میں وہ اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ایسے ہی وہ لوگ زکوات ادا کرتے تھے تو ان کی زکوات کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں منافع لیکن وہ ہوں کار دل کی خوشی کے ساتھ نہیں تو ایک مومن اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ حب العلہ بھی کے حکامات پہ عمل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرے تو دل کی خوشی کے ساتھ کرے وہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہ اچھا بھلا اور بہتر سمجھے وہ فخر محسوس کرے یہ کسی آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے یہ کیفیت بھی لازم اور ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فنکاتے ہیں سالاب اور ربی کا لا یؤمنون آپ کے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حقیٰ حق ہوں کا فیمہ بینہم ہوں حتیٰ کہ آپس کے جھگڑوں کے اندر وہ آپ کو اپنا حاکم اور فیصل مان لیں آپ کے فیصلے کو وہ تسلیم کریں سما لا یجید ہارا جم بما پذیتا پھر جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے اس فیصلے کے بارے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں وہ یوسلیم و اور وہ اسے دل کی خوشی کے ساتھ مان لیں جب تک ان کی تحفیت یہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فالا ہر گہر ایسا نہیں ہے و ربی کا آپ کے رب کی قسم لا یو یہ ایمان والے نہیں یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے حکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات مانے تو دل کے اندر گھٹن اور تنگی محسوس نہ کرے اس کو پریشانی نہ ہو وہ اپنے آپ کو سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کم تر نہ سمجھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرما برداری ہے در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تھا کی فرما برداری یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتات بلکہ کسی بھی رسول کی اطاعت سابق انبیاء جتنے بھی تھے ان کے لیے بھی ان کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری وہ حقیقت میں نبی کی اطاعت نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ لیتا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے یعنی نبی کی بات ماننا بھی اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی بات مانی جائے اور اطاعت کی جائے اسی طرح اللہ سے ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں رسولہ فقط اطا اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدمی اطاعت کرتا ہے ان کی بات مانتا ہے فقد اطا اللہ گویا حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن طلح فما کا علیہ حقید اور جو پھر جاتا ہے رو گردانی کرتا ہے آپ کی بات نہیں مانتا تو ہم نے آپ کو ان پر داروگا اور انہیں کے بعد مقرر نہیں کیا رسول کا کام صرف اتنا ہے لوگوں کو بتا دیں سمجھا دیں اللہ نے جو وحی نادل کی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے بس یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے نبی کی آگے ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ اب المین کے بس میں ہے اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اب کوئی رسول کی اطاعت کر لے وہ اپنی آخرت کو سنوار لے گا اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اپنی آبا و برباد کر لے گا اسی طرح اللہ سبحانہ نو تعالی کچھ احکامات ذکر کرنے کے بعد وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ کیا کہ ان ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اور پھر اسی طرح وہ وراثت کے احکامات کہ کن کے لیے کتنا حصہ ہے اولاد میں سے بیٹے کے لیے کتنا ہے بیٹی کے لیے والدین کے لیے بہن بھائیوں کے لیے اس طرح کے احکامات ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تھا فرماتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وزان کلفود اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے میں رسلہ ہوں یہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ فرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کو تجاوز کر جائے یدنا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں جہنم میں داخل فرما دیں گے خالدن ففیحہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے والا محین اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تھا فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں مؤمن لو ان کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے فرمایا انما قول المؤمنین اذا دید اللہ و رسول ہی لیا کمہ ہوں جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے یعنی کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے جب انہیں اللہ کے قرآن یا نبی کے فرمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَن يَقُولُ سَمِعْنَا وہ بات سنتے ہی کہتے ہیں ہم نے بات سن لی اور اطاعت کارل لی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہاں جی قرآن مجید میں تو یہ بات ایسے ہی ہے میں نے پڑھ لی ہے دیکھ لی ہے سن لی ہے سمجھ لی ہے حدیث کے اندر یہ بات ٹھیک ہے موجود ہے لیکن ابھی میں اس پہ کچھ غور کروں گا کچھ سوچوں گا فلاں سے پوچھوں گا ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا پھر میں اگر بات میری سمجھ میں آ تو مان لوں گا مومن اس طرح نہیں کرتا بلکہ مومن کا طریقہ کار کیا ہے سب وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے بات سن لی وہ اور مان لی مان لیں گے نہیں سنتے ہی فوراً مان لیتے ہیں یہ اہل ایمان کا وطیرہ اور اہل ایمان کا طریقہ کار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقمون جن کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب ان کو بلایا جائے اللہ رسول کی بات ان کو سنائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے فلاح پانے والے ہیں اللہ و رسول و اکش اللہ وک تی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرے و اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے گناہوں سے بچے فلا کا حمل یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فوج و فلاح پانے والے یعنی انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کا راز وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے فرما برداری کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اہل ایمان کو حکم دیا ہے یا یادینہ اللہ سدیدہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی صاف بات کرو بات گھما پھرا کے ادھر ادھر کی نہیں کول قولا صدیدہ بالکل سیدھی وعد بات کہو اچھا یہ سیدھی بات کر دینے کے بھی بڑے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لکھ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا انسان کے اندر اعمال کی کمیاں کوتاہیاں اس کی واضح بیانی سے صاف سیدھی بات کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو سلقم اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا پھر لقم زلوکوم اور سچی بات کرنے کی وجہ سے سیدھی صاف بات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا فرمایا ومائی ہوتی اللہ سول فقد فاض فوزن عدیمہ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ واضح طور پر بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اخروی کامیابی بھی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اناوات اِنَّا ہم نے اس امانت کو یعنی شریعت اسلام کو ہم نے پیش کیا کن کن پر آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر فادئی نہ یکمل نہا انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا وہ ہر مالا انسان نے یہ بوجھ قبول کیا کہ انسان جی شعور ہے وہ شریعت پر عمل پیرا ہو سکتا ہے نہو کا انسان اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ صبح تعالی نے یہ شریعت انسانوں پر نازل کی کیوں لیمنافقین اولمنافیکاتی مشرقین اول مشرقات تاکہ جو منافق مرد عورتیں مشرق مرد عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور وَيَتُوبَ اللَّهُ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے بکان اللہ وفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ سبحانہ ہوا تعلی کی فرما برداری یہ ایمان اور اسلام کی درستگی کے لیے ضروری ہے اخروی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اور دنیاوی کامیابی کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کچھ لوگ آج کل کے زمانے میں ہمارے ماحول میں ایسے بہت زیادہ بن رہے ہیں ویسے تو شروع سے ہی ایسے لوگ چلتے آئے ہیں لیکن جیسے یہ جدت پسندی کا دور بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تعداد میں نسبتا قدر اضافہ ہو رہا ہے <تصفح> وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے جو احکامات ہیں قرآن مجید میں دوسرے لفظوں میں آنے مجید میں جو بات آ گئی ہے وہ تو قبول ہے وہ تو ہم مانیں گے لیکن جو بات حدیث کے اندر آئی ہے اب اس کو ماننا ضروری نہیں ہے کوئی چاہتا ہے مان لے چاہتا ہے نہ مانے اس کو کہتے ہیں انکار حدیث کا فتنہ کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کا انکار کرتے ہیں اور فرق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی نازل کردہ احکامات ہیں اللہ صنہ ہو و تعلی فرماتے ہیں ماینتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی شدہ ہوتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیث آپ کا ہر قول آپ کا ہر فعل وہ اللہ تعالی کی طرف سے رہی ہے یہ الگ چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ پھیلا فرماتے ہیں یہ کافر ان کا بتیرا اور ان کا طریقہ کار ہے سورہ نشا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے يُرِيدُ اَن بَيْنَ الله رسولی <سؤال> وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں فرری بین اللہ و رسولی کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈال دیں اور کہتے کیا ہیں وہ عقول گنا نو مینو بی کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کا انکار کر دیں گے نہیں مانیں گے قرآن میں جو بات آ گئی وہ مان لی حدیث اور سنت میں جو آئی اس کو ماننے سے انکار کر دیا اس و پیش کرتے رہے وہ عید گناہ یہ تخیدو بے سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان درمیان کوئی راستہ نکال گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا فرون حقا یہی لوگ پکے سچے کافر ہیں وہینا اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسواق عذاب تیار کر رکھا ہے ولدین اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے یعنی ان کے احکامات میں فرق نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہی چیز ہے نہیں اللہ الگ ہے رسول انسان ہے اللہ مالک ہے خالق ہے رسول مخلوق ہے لیکن جو احکامات ہیں جو کتاب میں ہوں یا کتاب کے علاوہ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم ہوں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں اہل ایمان ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا کا سوکھ یتی <سؤال> یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اجا عطا کرے گا وہ کان اللہ فور اور اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے موسا علیہ السلات وسلام کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے فرعون اون کی طرف بھیجا فرعون کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا بات چیت ہوئی پھر کو کوئی جواب نہ آیا بلا پھر انہوں نے کہا جی ہم جادوگروں کو لائیں گے مقابلہ کروائیں گے مشہور واقعہ ہے سارا کچھ ہوا جادوگر بھی مسلمان ہو گئے پھر نے ان کو مارنے کا پروگرام بنایا موسا علیہ سلا تو السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے دریا کے اندر پھر اور ہو گیا یہ پار چلے گئے جب یہ سارا کچھ ہو گیا اللہ کا فرماتے ہیں ہم نے موسا علیہ السلاط والسلام کو کتاب عطا فرمائی قرون اولا <الْأُولَى> قرون اولا کو ہلاک کرنے کے بعد جو پہلے لوگ تھے فرعون اور اور قوم انہیں ہلاک کرنے کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تھا نے موسا علیہ سلاط والسلام کو کتاب تورات عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا عیسا علیہ سلاط والسلام کو انجیل موسا کو تورات قرآن کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے حکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انجیل کے علاوہ جو احکامات عیسا علیہ سلاط وسلام پر اللہ نے نازل کیے تورات کے علاوہ جو احکامات موسا علیہ سلاط وسلام پہ نازر کیے ان کی حیثیت بھی رات سے انجیل سے یا قرآن سے کم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آلہ و انتی قرآن و خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی اور وحی بھی ساتھ دی گئی ہے جو مشابہت ہوتی ہے وہ من منکل وجوہ نہیں ہوتی پوری پوری مشابہت نہیں ہوتی اب جو حدیث ہے وہ بالکل قرآن کی طرح نہیں ہے لیکن اس کا جو وزن ہے وہ قرآن کے برابر ہے قرآن کے مطابق ہے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں دی ہیں جو حدیث کے اندر نہیں ہیں لیکن بہرحال ان پر ایمان لانا اطاعت کرنا یہ دونوں کے اوپر برابر ہے کتاب والی وہی بھی اور کتاب کے علاوہ والی وہی بھی اگر کتاب کے علاوہ وہی ماننا لازمی اور ضروری نہ ہوتا تو پھر فرعون کس جرم میں مارا گیا کتاب تو تھی نہیں موسا علیہ سلاد و صلات کو کتاب تورات ملی ہے فرعون کو ہلاک کر دینے کے بعد یعنی فرعون نے جس وحی کا انکار کیا تھا وہ کتاب کے علاوہ وحی تھی جس کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا گیا اور اس کو غرق کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتین صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے آگ پر یہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کہا جائے گا آگاد اعلی فر اون کو سخت ترین عذاب سے دوچار کر دیا جائے ایسے ہی پران مجید اللہ صح تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے وحی کی ہے اگر کوئی آدمی اس میں ہی کو نہیں مانتا اس کو انکار کر دیتا ہے تو تب بھی وہ مسلم اور مغمین نہیں رہتا اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں چند ایک مثالیں سمجھنے مسلمان ایک طویل عرصے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے قرآن مجید فرقان حمید میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے یعنی مسلمانوں کا قبل اول بیت المقدس اس کا تعین قرآن نے نہیں بلکہ حدیث شریف نے کیا ہے اور اگر کوئی بیت المقدس کو قبلہ اول نہ مانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کرنے والا ہے ایسے ہی ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کو مر دیا جاتا ہے سارا کچھ اس کا اس کے جو گناہ جرم ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ آدمی جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس بلاؤں اسے واپس بلایا اور کہا علت دئی کرضا معاف نہیں ہوتا الخی جبریلو مجھے ابھی ابھی جبریل نے اس بات کی خبر دی یعنی جبریل امین وہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے تھے قرآن کے علاوہ بھی اور وہ کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کی سنت ہے آپ کے فرامین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ کہہ دیجیے انیہ میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا اپنے سے کوئی کام نہیں کرتا کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر عمل وہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور اس کی وہی کی اتباع یہ لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اولیا کلی لما تدکار جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو کلی لما تدا تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ سبحانہ ہوگا تو کی نازل کردہ وہی اس پر عمل پیرا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے وہ وہی اللہ تعالیٰ کے فرامین کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کی شکل میں موجود ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ کسی بھی آدمی کے مسلم اور مؤمن ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اما توفیقی اللہ بلّا اڑے ہی توکل تو